میرے دوست نہ Ch جی دخل دخل دخل دخل. جی دے رہے ہیں لے نہیں جو جی فارس دیکھنا پڑھائی بن ٹاپک بادا سے مرتا والے بھائی ہے استاؤ والا جاتے ہیں محمد بن وصلی اللہ علیہ وسلم انسان پیدا ہوتا ہے تو مرتا بھی ہے کوئی مرنے کے بغیر نہیں رہا نا مرنے کے بغیر کہاں جاتا ہے عالم آخرت میں جاتا ہے مقصد انسان کا عالم آخر آخرت کے نعمتوں کے قابل بننے کی کوشش ہے اس دنیا یہ دنیا جنت کی نعمتوں کے قابل بن جائے وہاں کے عذابوں سے بچ جائے ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ بس یہ تو پوری کس نے دیکھی ہیں بھی کہ نہیں ہے اور اطرویہ ضلع کا مناظرہ ایک ہوا ہے کہ آپ نے زمانے کے دھیرے کے ساتھ اس نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا سبوت ہے اللہ ترجیح ضلع بھی ہے آ انا عدینہ تو علم ولی الباب میں علم کا شہر ہوں اور رضی کا دروازہ ہے باقی ان کے جوابات ان کے با سے ہمیں پڑھتا ہے خان کو حیرت وہ منطق فلسفہ اور دنشوریوں میں آنے والی باتیں نہیں ہی باقی وہ فیوز فیضات کی تغمبر فیوزات نے کہا اگر آخرت نہیں ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں دینی زندگی, زندگی ہے تو غلط زندگی ہے زندگی ہے سیٹ زندگی ہے ہر اصول کے مطابق ہر چیز پکا دیکھو برابر اور اگر ہے جیسے کم کہتے ہیں پھر تو صبح برباد ہوگی ہم سر سائٹ پر ہیں برباد ہو تیرے پاس کچھ نہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے تو نقصان ہی نقصان اگر میں ہوا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ اور تو میں نقصان ہی نقصان بلال صاحب راو ہوتے تھے والے بزرگ تھے ہندوستان بھی جایا کرتے تھے کہتے تھے میں ریل میں دعوت دیتا ہوں ہندوؤں کو میں بات کرتا ہوں کہتے تیری باتوں سے جھرجوری آ گئی اس کو کہتے ہیں تمہاری باتوں سے جرجوری آ گئی فقط مقصد داخل کی تیاری ہے اللہ تعالیٰ کی زیادہ ضرور تو اس نے یعنی یہ آ, ایسی سختی نہیں کی ہوئی ہے کہ کھانا پینا منع کر دیا ہو اب روزے میں اوقات بدلے ہیں منع نہیں کیا تھوڑی دیر کی پابندی لگائیے فیری کو بھی کھا شام کو بھی کھا اور درمیان میں ذرا اپنے آپ پر جب سختی کر کے ذرا پابندی لگاؤ اپنے آپ پر لیکن اگر آپ بیمار ہو گئے ایسی تکلیف میں ہوگی پھر بھی سختی نہیں ماری تھوڑا دیر ہو گئے تو بیمار ہو گئے چھوڑ دوسرا میں کر لو جو ابھی سالا ایک اب شاید نقصان نقصان سے توڑا ہے اسی میں کروزہ توڑنا پھر رکھنے کا رکھنا بہتر نہیں ہے توڑنا بہتر ہے تاکہ شاید ضائع نہ ہو تو میں سختی نہیں کی گئی بڑی آر کی سیکس کی اس پر پاسی پابندی نہیں لگائی ہے ایک ایسے بےتکا بھی نہیں چھوڑا جیسے کہ مغرب میں ہو گیا عورت بچے جمتی ہے آج میرے پاس ایک ڈاکٹر اور ڈاکٹر آئے دونوں سلسلے میں ہیں تو نیا بچہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے ایک میں तो, ये डाक्टर डाक्टर हैं। तो, तो, खा तो बड़ बड़े کہ آپ بچے بڑے ہیں یہ جلدی بچہ کیسے کہا کہ میرے ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری اولاد نہیں اور اسی میں نے منت ماری تھی کہ مجھے اولاد دے دی تو میں کسی بیاس کا یتیم بے بچے کو اس کا کوئی بھی نہیں اور اس کو پالوں تو اب, اب یہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ یہ, یہ, یہ نکالوجی اس کا ڈیلیوری وغیرہ اس کے پاس ہوتی ہے اسپیشل تھی تو اس نے کہا یہ عورت آئی بچہ پیدا ہو گیا اس کو بچہ پھینک رہے تھے مار رہے تھے کیونکہ حاللی بچا نہیں تھا میں نے کہا کہ میں نے کا ایک واقعہ سنایا ان کی بھی بچے کی جی. کا کیا قصور ہے اگر آپ نہیں کہ مجھے دے دیں میں تیار برا افسر ہو گیا بہت بڑی شرار ہوئی کر رہے تو پالتے ہیں اس کا تو کوئی قصور نہیں یہ جو مسائل آئے ہوئے ہیں کہ مہاراوی بچوں کو امام نہ بنایا جائے یہ اس جگہ ہے جہاں پر اس کا شو اس کے بارے میں ہر کسی کو پتہ ہو اس میں بھی ہے کہ اس قلعے میں ایسا ایسا عالم ہے کہ اس کے مقابلے کوئی دوسرا عالم نہیں ہے تو مخرو بھی لڑا ہوتا ہے مخروس کیسے عالم کیا جی بڑے خوشی ہے اللہ پابندی امام رسائی رحمت اللہ علیہ کی چار بیویاں ایک بالی ہاں وہ اس طرح شریعتوں شریعت میں تو کریں چھوڑا کہ بلی والا کام جیسے یورپ میں ہو گیا طور پہ بیچاری بچوں بولیے پھر آدمی بھاگ گئے یہاں ریسپانسبلٹی لینی ہے شریعت اسلامیہ میں والی لینی ہے بلی کی طرح نہیں ہے بس اس کا وقت گزارا ہو نکلا. سیکس ہے جو انسانیت کی پھیلاؤ اور افزائش کی ذمہ داری اس کو قبول کرے گا تو بچوں کو پالے گا تو ان کے لیے محنت کرے گا مزدوری کرے گا نہیں ہو سکتا بھی مانگے گا ان کے لیے لکھنؤ کے لیے روٹی لائے گا یہ جی شریف تجارت میں تو ایک عادلانہ نظام ہے صاف والا نظام برطانیہ کے تبلیغی مرکز میں ایک آدمی دو ٹجکیس اٹھائے ہوئے دو بچیاں لے کر آیا اور اندر داخل ہو کر دھران سے, سے بیٹھ گیا بس بس وہ مرکز اور ساتھ نے نہیں پوچھا تو کون ہے کون نے پانی کھانا وغیرہ پوچھ کر مطلب اس کو کنسول کیا پھر کہا آپ کا کیا پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ میرے ساتھ شادی کی تھی اور کوشچنس میں بڑے اچھے گزارے سے کہا کہیں تو اکاؤنٹ اپریٹ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اکاؤنٹ اپریشن میرا بھی تو کر دے الاو کر دیں تو میں نے لو کر دیا اب میں ڈیوٹی سے آیا دو بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور عورت غائب ہے اور جا کر بینک سے پوچھا کہ کہاں پیسے سارا نکال کر کے لی گئی اور یہ دو بچیاں پچھلے خامد کی گریں گے تو میرے پاس چھوٹے آپ بتائیں میں کیا یہ بات نہیں ہمارے یہاں بلی کی بات نہیں تو قبول اس لیے شادی کا رشتہ عبادت کے نظریے سے چل سکتا ہے ورنہ نہیں چل سکتا یوروپ والے کیوں نہیں چلا سکتے ڈاکٹر خان ہمارا جو منتظم ہے ساؤتھ افریقہ میں سلسلے کا بیٹھا ہوا تھا ساتھ ہی تھا بیٹھا ہوا ڈاکٹر خان سو مچنس اسلام تھی فریڈم اتنا لوگوں نے پابندی لگائی تھی کہ ہم دونوں سیٹ بیلٹ باندھے ہوئے تھے تو میں نے کہا سیٹ بیلٹ وائی دا سیٹ بیلٹ تو اس نے کہا یہ قانون ہے میں نے کہا قانون کیا کہ اس میں چار سے ایک آدمی بچ جائے گا کہ ایکسیڈنٹ ہو تو قانون ہے پورا کریں تو چارجز فائیو ہنڈریڈ چار ہزار روپے کا جرمانہ کرتے ہیں قانون سرکش یہ بنا گیا کہ توقع ہوا ہے کہ اس سے جان اس نے ہے جرمانہ نہیں کرتے کہتے اللہ کی شان کے واغے جو گیا تو ادیب بادشاہ جرمانہ بھی ہو گیا پانچ ہزار ہوتا ہے کہ میں نے کہا اسے کہ یہ جو ایڈس کی لاگت آپ لوگوں کے گلے پڑی ہے وہ سیکس ریسٹرکشن سے اس سے بچ رہا ہے انسانیت بچ رہی ہے تو ایک اکیلا آدمی نہیں تو کیا اس کے لیے قانون نہیں ہونا چاہیے پابندی کی سختی نہیں ہونی چاہیے لٹکا کرتے کانفرنس ہو رہی تھی ہاؤ ٹو ایڈ سب میں نے سولوشن بائبل مرض تمہاری بائبل میں سیکس کہ سب نے سنا رہ سر چکا ہے کوئی بولا نہیں ہے چپ ہو گئے بالکل اس پر کمنٹس نہیں کیا جواب ہی نہیں کہتے بریک میں, پھر میں نے اپنے ڈائریکٹر جنرل سے کہا کہ سر واٹ اباؤٹ مائی کہا یو ار اسٹیٹمنٹ از کریکٹ بٹ ہو پان اٹ بندے ہم اس بھوکھانے کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہم مرتے ہیں پھر بھی ایڈ ہوتا ہے اور مکھی مر رہے ہیں. ہے. ہے. سے اور سے در در میں انسان تو ایک تربیت پانے والی چیز ہے تربیت پا ہے سب سے بڑا ایسا قابو انسان کو حاصل ہوتا ہے ایسا ضبط تین صحابہ کفار کے پاس گرفتار ہوئے سے ہم نے کہا کہاجلا کے کہ صاحبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ کبھی ایمان سے ٹلتے نہیں ہیں اور ان کو اگر کوئی کافر کر دے تو بہت بڑا کارنامہ ہے تو ان کو دی سمجھایا بجایا یہاں تک کہ بیٹی کا رشتہ آدمی حکومت نہیں قبول وہ سرک کڑھائی نہیں ایک آدمی کو اٹھایا اسے پھینکا ایسے پکڑا ہوا دوسرے کو اٹھایا اس کو پھینکا ایسے پکڑا ہوا تیسرے جو تھے وہ بہت محمد بہت خوبصورت تھے تو وزیر نے کہا کہ اس کو نند قتل کرے میرے حوالے کر دیں میرے کو نہیں کر حوالے کیا اس نے بیٹی کے حوالے کیا اکیلے کمرے میں رہنا سہنا کافی دن گزرے وہ لڑکی متاثر نہ کر سکی پھر جو ہے تو آیا متاثر نہ کر سکی تو اتنی متاثر ہوئی اس سے کہ اس نے کہا اللہ کے بندے تو تو میرے جال میں نہ پھنسا لیکن میں تیرے جال میں ایسی پھنس چکی ہوں تب میں نکل نہیں میں تیری ایسی محبت ہوں مبتلا ہوئی تب میں تو آپ کوئی سبھیل بتا کہ میں تجھے کیسے حاصل کروں نے کہا کہ یہ تو قبول اسلام کے بغیر تو میرے قریب نہیں آ سکتے اسلام قبول کرو گی تب اب آرگشتہ ہوگا دواجیے کا پھر جب میں کرتا ہوں قبول انہوں نے کہا شاید میں نے اسلام قبول کیا اب میں ابا جان سے کہتی ہوں نکل لیں گے کوئی صورت نکالتے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ یہاں شرمیلا ہے بڑا اور دو بڑے اگر ہمیں دیں اگر اس کو میں سیر کراؤں اگر تو پھراؤں تو شاید خدا میں یہ متاثر ہو جائے گا دو گھوڑے لیے اسے کر نکلے یہ پھر آئے ایک جگہ کا پڑاؤ ہوا تو رات کو جو یہ سوئے تو وہ دو شہید جو تھے دو صحابہ وہ بالکل اپنی ظاہر شکل وسول کے ساتھ آئے اور ملے نہیں انہوں نے کہا مارے ہیں تمہارے نکاح میں اور شادی بھی شامل ہونے کے لیے آئے عورت اس آدمی سے کبھی متأثر نہیں ہوتی جس کے پیچھے لال ٹکراتے پھر رہا ہوں عورت اس سے متاثر ہوتی ہے جو اس کو اور عورت اس مرد سے متاثر نہیں ہوتی ہے کہ جو عورتوں کی شکل میں نظر آ رہا ہوں عورت کی نفسیات ہے کہ وہ متاثر ہوتی ہے مردانگی والے مرد دونوں میں پنور سے مت سو آج دم ہی نہیں ہے جی کیا کریں جو کام لگے ہوئے آواز آ رہی تھی نام اربار صاحب